السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ حب العالمین واشد اللہ وحمد اللہ, اللہ محمدن الحمدَن ورسول رسول بعد واضح بھائیو گشتہ درس میں پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا اور پہلا سبق یہ شیخ نے ہم کو دیا ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورہ زلزلہ تک جو آیات صورتیں ہیں ان صورتوں کو یاد کرنا اور ان صورتوں کے معنی پر غور کرنا اور چھوٹی چھوڑی صورتیں ہیں یہ صورتیں ایک مسلمان کو ایک مومن بندے کو یاد ہونی چاہیے تو یہ پہلا درس تھا کہ سورہ فاتحان یاد کریں اور اس کے بعد سور زلزال تک جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو یاد کریں آج جو دو دوسرا درس ہے وہ ہے کلم شہادت کی معرفت اس کے معنی کو جاننا اور اس کی جو کلمے کی شرطیں ہیں کلم توحید کی ان شرطوں کا جاننا گویا کہ اس درس کا دو حصہ ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت کا معنی جاننا آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی اور دوسرا جو موضوع ہے یا دوسرا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کی شرطیں کیا ہیں ان شرطوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جہاں تک کلمے کا مطلب مسئلہ یا مطلب ہے تو کلمہ شہادت کہتے ہیں اشد اللہ الََََََََََََََََ اللہ و اشد رسول اللہ اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے اسی کلمے کے ذریعے سے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے کوئی کافر ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان سے اس کلمے کا اقرار کرے اللہ پر ایمان ہو اللہ سے محبت ہو اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے اور گواہی دے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسون ہے اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد یہ کافر مسلمان ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے دل سے تصدیق کرنا ایمان کا مطلب چار چیزیں ہوتی ہیں پہلا یہ کہ زبان سے اقرار کرنا زبان سے کہنا تبھی معلوم پڑے گا کہ بندہ مسلمان ہے دوسری بات یہ کہ دل سے ایمان لانا دل سے تصدیق کرنا دل میں اس کو سچ جاننا اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا اپنے اعضا اور جوارے کے ذریعے سے عمل کرنا اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی رہتا ہے انسان کے ایمان میں کمی اور جاتی ہوتی رہتی ہے تو یہ چار چیزیں ایمان کے اندر شامل ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا زبان سے گواہی دینا شہادت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں لا الہ اللہ کا معنی کیا ہے لا الہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور عبادت اگر ہم کریں گے صرف اللہ رب العالمین کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور عبادات جو بھی ہوں تمام عبادات خالص اللہ کے لیے ہوں گے رکو کرنا سجدہ کرنا نماز پڑھنا طواف کرنا قسم کھانے ساری عبادات کن کے لیے ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ حربرامین کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ حرام یہ شرک ہے یہ ناجائز ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہٰذا ہمیں اللہ برہمین کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادات کرنا یہ شرک ہے اب کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرتا ہے تو کیا ہے یہ شرک ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین نے مشرکین پر جنت حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے چاہے وہ نبی کا کوئی سجدہ کرے چاہے کسی پیر کا کرے کسی فقیر کا کرے کسی کی قبر کا کرے چاہے وہ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو کسی کا بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نست آدم کا سجدہ کرایا تھا تو ہم بھی اگر کسی کا سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا تو ان کا کہنا غلط ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دینا چاہے حکم دے سکتا ہے اللہ حرب علامین کوئی روکنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اللہ حرب الام اگر کسی حرام چیز کے کرنے کا بھی حکم دیتا ہے تو اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ماننا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے حضرت اللہ حرب کیا حکم دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو کن کو حضرت اسماعی علیہ السلام کو بیٹے کا ذبح کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے یہ غلط ہے لیکن اللہ کا حکم آگیا صحیح ہو گیا یہ اللہ کا حکم آگیا صحیح ہو گیا اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا وہ ماننا واجب ہو گیا تو اللہ کا حکم تھا یہ سورہ کہا پڑھتے نا ہر جمعہ کو ہم لوگ پڑھنا مسنون ہے سورہ کا ہر جمعہ کے دن تلاوت کرنا اس میں اللہ حربلام نے خضر اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے ایک واقعہ کیا بیان کیا ہے کہ کی انہوں نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا بیٹے کو قتل کرنا صحیح ہے غلط ہے غلط ہے اللہ کا حکم تھا علیہ اسلام کے لیے انہوں نے قتل کر دیا اب کوئی کہے کہ بھائی نے قتل کیا ہم بھی قتل کریں گے بیٹوں کو صحیح ہے بات اس کی غلط ہے اللہ کا حکم تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا قیامت دن اللہ رب العامن کیا کرے گا آزمائش کرے گا کہ لوگوں کی جو مان یہ پاگل ہیں جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ٹھیک ہے ان کو اللہ ان کی آزمائش کرے کیا حکم دے گا اللہ تعالیٰ آگ کے اندر کود جاؤ آگ کے اندر کودنا صحیح ہے کہ غلط ہے یہ غلط ہے اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو آگ میں نہ کودو سمندر میں نہ کودو اگر تیرنا نہیں آتا چھلانگ مت لگاؤ جہاز سے اونچی بلڈنگ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو حرام ہے کہ نہیں حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو کرنا کیا ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا جو نہیں جائے گا آگ میں کودے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا اور جو آگ میں کودے گا اللہ تعالیٰ اسی آگ کو اس کے لئے جنت بنا دے گا اللہ آزمائش کرے گا حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو ان کے ساتھ کون آیا تھا محمد. ان کی بیوی حوا ٹھیک ہے آئی تھی ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے بھائی بہن تھے نا لیکن بھائی کی شادی بہن سے ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی محمد. ہوتی تھی دنیا کیسے بڑی ہے ایسے بڑی ہے نا اب آج کوئی کہے کہ دیکھو ہست آدم علیہ السلام کے بھائی بیٹے بیٹیاں آپس میں شادی کرتے تھے بھائی بہن سے شادی کرتا تھا تو ہم بھی شادی کریں گے صحیح ہوگا اگر حرام ایسا کرنا دنیا بڑھانے کے اللہ کا حکم اس وقت وہی تھا دنیا کو آباد کرنے کے لیے تو کوئی ال... چیز اگر حرام بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا اس کا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے وہ چیز اس کے لیے ضروری آتی ہے کرنا تو حسیہ آدم کا سجدہ اللہ نے کہا تھا کرنے کے لیے رشتوں کو ابلی نے کہ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا لہذا اسے دلیل لینا حرام ہے ہنستے معاذ بن جبل آئے کہاں سے یمن سے آخری وقت مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہاں یمن دعوت کے لیے اسلام کی نشر و شاہد کے لیے واپس آئے تو انہوں نے ہمارے نبی کا سجدہ کرنا چاہا تمہارے نبی ان کو منع کر دیا کہا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بڑے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں کوئی نہیں ہے دنیا قد اللہ تو سب سے بڑا ہے لیکن انبیاء میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے سب سے افضل آپ ہے اس لیے ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے نبی ان کو منع کر دیا اور کیا کہا اگر میں حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں ہمارے نبی نے منع کر دیا کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے ہمارے بھی سے پیر فقیر قبر بہتر ہے ہاں؟ جب نبی نے منع کر دیا کہا کہ نہیں سجدہ کرو ہمارا حرام ہے شرک ہے تو پھر کسی پیر فقیر مزار پر کسی قبر پر جا کر کے سجدہ کرنا جائز ہوگا حرام ہے سب شرک ہی ہے یہ سب شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے تو کہتے تو ہستے عظم کا سجدہ کیا فرشتوں نے تو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا صحابہ نے سجدہ کیا یا اس طریقے سے اور لوگوں نے سجدہ کیا کسی کا نہیں حرام ہے یہ اس لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام اور شرک ہی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے یا محمد کہنا یا عبد القاد جیلانی یا غوث سے اعظم یا حسن یا حسین سب شرک ہے <laughs> کیونکہ یہ کیونکہ دعا ہے اور دعا عبادت اور عبادت صرف اللہ رب الامی کی جائے اللہ کو پکاری دیکھیے ہمارے یہاں بھی یا محمد لو لکھے رہتے ہیں یا اللہ یا محمد لوگ جو ہے ٹرک پر گاڑی پر یا اللہ یا محمد دونوں لکھا رہتا غلط ہے یہ حرام ہے یہ, یہ شرک ہے یا محمد کہنا یا یا غوث آدم اعظم کہنا یا عبد القاد جیلانی کہنا یہ سب شرک ہے میرے بھائی ہے یہ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا لہٰذا یہ شرک ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا شرک ہے ایسے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا بھی شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا وہ مارنے اور جلانے والا ہے یا اس طریقے سے وہ شفا دینے والا ہے یہ سب شرک ہے اللہ رب العامن کے علاوہ کسی کے بارے میں انسان عقیدہ ایسی دعا بھی عبادت ہے تو عبادات کی تمام قسمیں خالص اللہ کے لیے کرنا یہ لہٰ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بابود براہ نہیں ہے ہمیں بات کریں گے صرف اللہ کی پیشانی جھکے گی اللہ کے لیے رکو کریں گے اللہ کا سجدہ کریں گے اللہ کے لیے طباع کریں گے اللہ کے گھر کا نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے قربانی اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہوگی اگر قربانی اللہ کے علاوہ کے شور کے نام پر کوئی کرتا ہے شرک ہے یہ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے عیشا علیہ السلام کے نام پر جانور دبا کرے یہ شرک ہے عبد القاضی ایرانی کے نام پر ذبا کرے شرک ہے ہمارے نبی کے نام پر ذبح کرے بھی شرک ہے اللہ کے نام نہ لے نبی کے نام پر دبا کرے بسم اللہ کہنے گیا بسم محمد کہے بسم نبی کہے نبی کے نام پر میں جانور دبا کر شرک ہے یہ حرام ہے یہ ہماربی جانور کیسے دبا کرتے تھے بسم اللہ اللہ عبر فصل رب بھی کبن ہر اپ رب کی ریئر نماز پڑھی اپ رب کے لیے قربانی کیجیے قلعہ صلاح تھی آپ کہہ دیجیے میری نماز وہ کی میری ساری قربانیاں ساری باتیں وہ میں حیا اور میری زندگی وہ مما اور میرا مرنا لاہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے اللہ شریک اللہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بدا علی کا اسی کا حکم دیا گیا وہ انا اب الرمسلم میں سب سے پہلا مسلمان لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بعد کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے انسان کلمہ پڑھتا ہے کلمے کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا جا کے غیر اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر نظو نیاد پیش کرتا ہے جا کر کے چادر چڑھاتا ہے چڑھاوے چڑھاتا ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذمہ کرتا ہے نا از بلا کیا فائدہ ہوا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ پڑھا کلمے کے الٹ لے کر کے گیا کلمے کی جو ضد چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو انسان اگر کرے گا اور کلمہ بھی پڑھے گا تو کلمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کلمہ کا فائدہ کب ہوگا جب انسان اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا اس لیے اللہ کے علاوہ کسی بات کرنا شریعت کے اندر حرام ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو رب ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان اعمال میں ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہی ہے جیسے علم ہوتا ہے علم بندے کے پاس بھی ہوتا اللہ کے پاس بھی علم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے انسان اگر سمجھتا کہ میرا علم اللہ جیسا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اللہ عالم الغیب غیب جاننے والا اب کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی نبی غیب جانتے ہیں پیر صاحب جانتے ہیں فلاں اور ڈھکانے صاحب جانتے ہیں کہ اللہ عبن کے ساتھ شرک ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے تو اللہ الہ اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے الا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کا معنی یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں غلط ہے معنی یہ مکہ کے مشرق بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانتے تھے خالق معنی الگ خالق معنی پیدا کرنے والا اور اللہ کے معنی محبود جس کی آباد کی جائے اس کو اللہ کہا جاتا عربی زمان میں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کو خالق مانتے ہی تھے یہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہ درس دینے کی ضرورت نہیں تھی جو نہیں مانتے تھے اس کے درس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں بھیجا اس لیے ہر نبی کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اشارہ اللہ لا اللہ موسا رسول اللہ لا الہ اللہ ابراہیم رسول اللہ لا اللہ جو ہے زکری نبی اللہ اس طریقے سے لا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ کلمہ ہوا کرتا تھا تو تمام نبیوں کلمہ ایک ہی تھا لا الہ اللہ کیونکہ ہر نبی کی قوم ہر نبی کی امت اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتی تھی چند ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے جن فرعون تھا ورنہ دنیا کے اندر جو بھی چاہے مشرق ہوں کافی وہ ہو, بھی ایک خالق کو مانتے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا تم کو کس نے پیدا کیا کون مارتا ہے کون جلاتا ہے ہوا کون چلاتا ہے دنیا کا نظام کون چلاتا ہے عرش کا مالک کون کہیں گے اللہ تعالی قرآن اللہ نے بیان کیا مکہ کے مشرق مانتے تھے اس بات کو تو شرک کہاں کرتے تھے اللہ تعالی کی عبادت میں یہاں شیر کرتے تھے تو اللہ نے نبیوں کو لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو جب اللہ کو خالق نہ آن تو بات بھی اسی کی کرو تو یہ لا اللہ کا مانا کہ اللہ رب کے علاوہ کوئی محبود حقیقی نہیں ہے کوئی سچا محبود نہیں بات کریں گے صرف اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے لا الہ اللہ کا معنی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے مانا کرنا غلط ہے یہ باشمار ہمارے یہاں پڑھیں گے لوگ کتاب پڑھتے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں اگر یہ مانا ہوتا تو لا خالق الا اللہ ہوتا اللہ مالک الا اللہ ہوتا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں یہ نہیں مانا اس کا اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہماری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں لا اللہ کا مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ رب العلام کے علاوہ تو کوئی حاکم نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو مکہ کے مشرق یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اولاد ہوتی ہے اللہ کے حکم سے فصل اگتی ہے اللہ کے حکم سے لوگ مرتے ہیں اللہ کے حکم سے لوگ زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے آسمان اور اس طریقے سے زمین اور سورج چاند ستارے یہ جو سب ہیں چا ستارے سورج اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اللہ کے حکم سے نکل سب مانتے تھے وہ لوگ اس باتوں کو یہ روبیت کے اندر چیز آتی ہے کہ اللہ رب ہے رب کا مطلب یہ کہ اللہ ہی دنیا کا حاکم ہے وہی دنیا کے نظام چلاتا ہے رب کے اندر تین چار معنی آتا ایک مانا کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتا ہے وہی مارنے اور جلانے والا ہے اللہ ہی کا دنیا کے اندر حکم چلتا ہے یہ چاروں معنے اس کے اندر آتے ہیں روبیت کے اندر اس لیے یہ کہنا کہ اللہ اللہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے اللہ کوئی حاکم نہیں یہ غلط ہے کیا اس کا معنی صحیح کو آپ سے کیا اللہ اللہ کا ہے کیا کہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہماری عبادتوں کا کوئی مستحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے یہ مانا کریں گے آپ سے اگر کوئی مانا پوچھے اللہ لا لا کا معنی بتائیے تو آپ یہ مانا بتائیے آپ نے اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کیا اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان تمام لوگوں سے آپ نے عبادت کی نفی کی انکار کر دیا انکار کر دیا اس لیے انکار ضروری ہے یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور دوسروں کی بھی عبادت کرے یہ شرک ہو جائے گا اس اللہ نے کیا فرمایا کہ کی گھر ہے لہذا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں میں دوسروں کو نہ پکارو ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کوئی اللہ کو پکارے ہی نہ کسی کو پکارے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارے جو ان کے معبود ہیں یا ان کے جو بھگوان ہیں ان کے جو خدا ہیں جو بھی ہیں جو جن کا جو بھی نام ہو اللہ کو نہ پکارے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے ایک تو یہ ہے یہ تو کفر ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے کہ اللہ کو بھی پکارنا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارنا یہ شرک کہلاتا ہے یہ نہیں ہرانا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پکارنا اللہ کو بھی پکار رہا ہے انسان اللہ سے مانگ رہا ہے اور عبد القادری سے بھی مانگ رہا ہے پیر صاحب سے بھی رہا ہے فلاں رہا اللہ کے لیے بات بھی کر رہا ہے रहा کا سجدہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے لیکن جب تک اجمیر نہیں جائے گا اس کا حج پورا نہیں ہوگا ان کا بھی حج کر رہا ہے حج نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں کے لوگ آتے ہیں جو قبر پرست لوگ ہیں کہتے ہیں جب تک اجمیر نہیں جائیں گے ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا ہمارا حج پورا کا اور جو مزار ہیں وہاں لوگ جائیں گے اپنے اپنے ع علاقے میں تب جا کر ان کا حج مکمل ہوتا یہاں <تصفح> حج کیا اور وہاں جا کر کے بھی حج کیا تو اللہ کے لیے بھی حج کیا اور غیروں کے لیے بھی حج کیا اسی کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے کی عبادت کرنا اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور دوسرے کی بھی عبادت ہو رہی ہے اسی کی نفی کی گئی ہے اسی سے منع کیا کہ اللہ الہ اللہ کے نہیں یہ بات صرف اللہ رب العالمین کے لیے بس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی رکو سجدہ حج قربانی نماز تماف سب اللہ کے لیے کھانے کابہ کا بھی طواف ہو رہا ہے قبر کا بھی طواف ہو رہا ہے نماز میں اللہ کے لیے بھی سجدے ہو رہے ہیں اور پھر جا کر کے پیر اور فقیر کا بھی سجدہ ہو رہا ہے تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں نا تو کیا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی عبادت کرنا یہ مسلمان کرتا ایسا اور جو مسلمان نہیں ہے وہ تو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا تو کف ہے وہ, وہ تو کافر ہے غیر مسلم ہے وہ لیکن مسلمان ہو کر کے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا اللہ کی عبادت بھی کرتا اور دوسرے کی بھی عبادت کرتا اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ رب العمین کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے کوئی لائق نہیں ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جائے گی یہ سب حرام ہے یہ سب شر کہیے یہ ناجائز اہے آپ نے اگر اللہ کی عبادت کی تو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا گویا کہ وہ بھی بات کا مستحق ہے آپ نے کلمے میں کیا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں کریں گے اور یہاں پھر اقرار تو کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسری کی بات کر رہے تو یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا آپ دوا کھاؤ کس کی آپ کو جو ہے بی پی ہے بلڈ پریشر ہے وہ دوا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چربی اور جو ہے گوشت اور تمام چیزیں خوب کھا رہے ہیں تو دوا کا کچھ فائدہ ہوگا آپ کو شوگر ہے ڈیلی ایک دو کلو مٹھائی بھی کھاتے ہیں है? کچھ فائدہ ہوگا شوگر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اس کے مطابق بھی کرنا پڑے گا کلمہ میں آپ نے پڑھا ہے اقرار کیا ہے اللہ کی گواہی دی ہے تو اس گواہی پر قائم بھی رہنا ہے یہ تو جھوٹ ہو گیا یہ تو یہ نفاق ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا کہ بھئی آپ ایک تو گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے لہٰ ہم کسی کی بات نہیں کریں گے اور پھر اللہ کے علام دوسرے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ شرک ہے اور شرک کرنے والوں کو ٹھکانا کیا ہے جہنم ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے تو لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود برحق نہیں ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نبی کے طریقے پر اللہ نے اپنی عباد کا طریقہ سکھانے کے نبیوں کو بھیجا آخر نبی ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھنا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو اللہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا نبی کے طریقے پر اللہ کی آباد کرنا ہے طریقہ نبی کا سنت نبی کی عبادت اللہ کی اسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نبی کی اتباع کرتے ہیں نبی کی اطاعت کرتے ہیں نبی کی بات نہیں کرتے نبی کی شرک ہو جائے گا حرام ہو جائے گا نبی کے لیے نماز نہیں پڑھتے نبی کے لیے روزہ نہیں رکھتے نبی کے لیے سجدہ نہیں کرتے نبی کے لیے رکو اور نہیں کرتے یہ ساری بات اللہ کے لیے کرتے لیکن نبی کے طریقے پر کرتے ہیں نبی نے کہا قربان نہیں کا قربانی کرو جانور دانتا ہونا چاہیے جب دانتا جانور کی کریں گے قربانی تب نبی کے طریقے پر ہوگی اگر دانتا نہیں کر دیے تو قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی فجر پڑھ لوگ ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہوا نبی نے جو وقت بتایا ہے قرآن اللہ نے وقت بتایا کہ نماز وقت کے ساتھ پڑھنا وقت سے پہلے پڑھ لوگے نہیں ہوگا ابھی کمپنی کارخانہ بند ہوگا نا آپ لوگ جہاں کام کرتے ہو ابھی جاؤ گے ڈیوٹی ہو جائے گی دروازہ بند ہوگا نا کمپنی کا کارخانے کا نہیں کر سکتے ڈیوٹی ڈیوٹی کا ٹائم ہے تو نماز کا بھی ٹائم ہے اسی ٹائم پر آپ کو نماز پڑھنا اس سے پہلے پڑھیں گے نہیں ہوگی نماز وقت نکل گیا پڑھیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی اللہ کے آدمی کے پاس ادر ہو کیا ادر ہے سویا تھا یا بھول گیا تھا. تب انسان کیوں نماز مانی جائے گی اگر ازر نہیں ہے ایسے انسان موبائل میں بیٹھا ہوا ہے اور کرکٹ دیکھ رہا میچ دیکھ رہا نماز کے وقت نکل گیا اب آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ ٹائم نکل گیا وقت نکل گیا اس کا کوئی ازر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ایسے بیٹھے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو شہادتین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے اللہ کے بات نبی کے طریقے پر ہم نبی کی امتی ہیں اللہ کے غلام ہیں ہمارے نبی بھی اللہ کے غلام تھے اللہ کے بندے تھے ہمارے نبی اللہ کی بات کرتے تھے وہ بھی نماز اللہ کے لیے پڑھتے تھے نماز روزہ اللہ کے رکھتے تھے طواف کرتے تھے آپ نے قربانیاں کی آپ نے حج کیا ساری عبادتیں آپ نے کی اللہ کے لیے کرتے تھے لیکن ان کے طریقے پر ہم اللہ کی بات کریں گے تو محمد و رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ, اللہ کے رسول ہیں جیسے نبی نے ہم کو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو یہ اس کرنے کا اختصار کے ساتھ معنی رکھو اللہ تعالیٰ کے اللہ اربامین ہمیں عقیدے کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ, اللہ آمی امی ہم سب کو توفید پر قائم رکھے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ الامل و صورب الحمد اللہ علیہ ون السلام علیکم و رحمۃ اللہ